اور یہ کہ جو آخرت پر امان نہ لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے